جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ مال چوری کا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے پیسوں سے خریدا ہے تو اس سے جائز ہو جائے گا یہ تو یہاں کے جوتے بھی سب لے جائے گا کوئی اٹھا کر کے بھائی سب بیچ کے چلا جائے گا ہاں? سارا سب کا سب جائز ہو جائے گا جیسے ایک صاحب نے کہیں دعوت کی دعوت کرنے کے بعد دعوت بہت مزے تھی بریانی اور پلاؤ لوگوں نے بھی بڑا کھانا کھانے یہ سب آپ کی جوتیوں کا سطخہ جیسے عموماً کہتے ہیں نا کہ یہ سب آپ کی محنت آپ کی جوتوں کا صدقہ جو آدمی نکلے کہہ لے کھانا جی تو بہت شاندار کہ جی سب آپ کی جوتوں کا صدقہ جب کھا پی کر نکلے پتہ لگا سب کے جوتے رہے اس کو بیچ باج کر کے بریانی آئی تو کوئی چیز پیسے سے لینے سے وہ آپ کی نہیں ہوگی یہ تازی رات پاکستان میں اس کی پوری دفعہ کہ چور وہ ہے جس کے یہاں سے مال برامد ہو ٹھیک ہے نا اب چور سے سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا آپ نے چوری کی مال کہاں ہے گودام میں ہے گودام سیل کر کے مال ریکوری ہوگی میں نے کسی کو بیچا جب آپ کو بیچا تو آپ نے بھی اس کی جرم کی اعانت کی اور اینت جرم جو ہے وہ بھی جرم ہے مثلا دنیا بھر کے قانون میں یہ ہے وہ تازی رات پاکستان میں اے جرم کیا ہے ایک آدمی پستول لے کر آیا ایک آدمی ہے اس کا نام ہے عبدل وہ ابد الجار کو نہیں جانتا پستول گھوم کر کہتا تم میں ابد کون ہے ایک آپ نے بتایا یہ ابد گولی مار دی اس نے یہ ایانت جرم ہے تین سو دو آپ پہ بھی لگے گی تین سو دو اس پہ بھی لگے کہ آپ نے اس کی ایانت کی ہے یہ جرم کی ایانت ہے لہٰذا آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے پیسہ خرچ کیا یہ پیسہ تو خرچ کر دیا اور بھی بہت پیسہ خرچ کرنا ہوگا آپ کو جان چھوڑانے کے لیے اس لیے وہ پھر یہ بات آپ کی کہ معلوم ہے کہ چوری کا سامان ارے اس سے تو پچاس گز دوس فاصلے پر ہے کمبت کے کہ جو چوری کا سامان بیچتا تاکہ اپنی عزت محفوظ رہے